شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے اور انقریب اللہ تجھ کو دے گا پھر توضی ہو جائے گا کہ اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی اور تم کو نادار پایا تو تم کو خنی کر دیا پس تم یتیم پر سختی نہ کرو اور تم سائل کو نہ چھڑکو اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو